اچھا صاحب تو پھر وہی لداخ کی بات ہے ہمالیہ کے ادھر کرا کرم کے ادھر وہ خوشک بنجر اور پتھریلی وادیاں اور پہاڑوں سے ڈھلکتی ریت کے دامن سے لگا لگا ہمارا دریائے سندھ خوب ہے یہ لداخ اور اس سے بھی بڑھ کر خوب ہیں لداخ کے عوام اور حکام کہتے ہیں کہ دریا کے کنارے بالکل چین کی سرحد پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اتنا چھوٹا کہ اس میں صرف دو مکان ہیں اور ووٹروں کی فہرست میں وہاں ایک ووٹر کا نام درج ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن کے دن اس ایک ووٹر کا ووٹ ڈلوانے کے لیے پانچ آدمیوں کا عملہ ایک بیلٹ باکس لے کر وہاں جاتا ہے ایک پولنگ افسر دو اس کے ماتحت اور دو سپاہی یہ عملہ ووٹ ڈلوانے جاتا ہے تو اس شان سے کہ اس ووٹر کے لیے مکھن کی بڑی سی ٹکیا ساتھ لے جاتا ہے یہ مکھن لیتا ہے تب وہ ووٹر ووٹ ڈالتا ہے ورنہ انکار کر دیتا ہے کسی نے دلچسپ بات کہی کہ وہ ہندوستان کا واحد پولنگ اسٹیشن ہے جہاں سو فیصد ووٹ پڑتے ہیں تازہ خبر یہ ہے کہ اب وہاں دو ووٹر ہو گئے ہیں غالباً ریشمہ جوان ہو گئی ہے واقعی خوب ہیں آب یہ لداخ والے آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اس علاقے میں تعلیم پر بہت زور ہے میرے سفر کے پہلے پڑاؤ اس چھوٹے سے گاؤں اوپشی میں صرف بارہ تیرہ بچوں کے لیے ایک اسکول کھلا ہوا تھا جس میں دو ٹیچر تھے کہتے ہیں کہ لداخ میں خانہ بدوشوں کے لیے بھی کئی اسکول ہیں خانہ بدوش خیموں میں رہتے ہیں یہ اسکول بھی خیموں میں لگتے ہیں اور ان کا عملہ بھی خیموں میں رہتا ہے جہاں جہاں یہ خانہ بدوش جاتے ہیں وہیں یہ اسکول بھی جاتے ہیں جہاں پڑاؤ ہوا وہیں جماعت لگ گئی ایک صاحب نے بتایا کہ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ چین کی سرحد کے قریب ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور اس میں خانہ بدوشوں کے ساتھ گھومنے والے ماسٹر صاحب ان کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں چین کی سرحد کے قریب بلکہ سچ تو یہ ہے کہ پورے لداخ میں جنگلی جانور اور پرندے بے شمار ہو گئے ہیں جنگلی بکروں بھیڑوں بارہ سنگھوں اور بھیڑیوں کے ریوڑ کے ریوڑ اور غول کے غول گھومتے پھرتے ہیں اور کوئی انہیں مارتا نہیں اس لیے نہیں کہ حکومت نے ممانعت کر رکھی ہے بلکہ اس لیے کہ بوتھ کسی جاندار کو نہیں مارتے اور ان کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی شکار نہیں کرتے یہی سبب ہے کہ لداخ میں گوشت نایاب ہے یہ سارا علاقہ دال سبزی پہ گزارا کرتا ہے جو دوسرے جنگلی جانور سال کے سال دگنے چوگنے ہوتے چلے جا رہے ہیں ان میں جنگلی گدھے بھی ہیں اس بارے میں لے میں چرنگ نروف صاحب نے مجھے دلچسپ باتیں بتائیں وہ تحفظ حیوانات کے محکمے میں کام کرتے ہیں اور سن انیس سو سے چرند و پرند کی نسلیں محفوظ کرنے میں مشغول ہیں اس روز میں ان کے لہ کے دفتر میں بیٹھا تھا ٹوٹے پھوٹے دروازے کھڑکیاں بوسیدہ حال میز خستہ حال کلسیاں وہ تو جانوروں کی حفاظت کر رہے تھے لیکن معلوم ہوتا تھا کہ خود ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں میں نے چرنگ نروف سے پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ لداخ میں جنگلی جانوروں اور پرندوں کی آبادی بہت زیادہ ہے ہم ہاں میں یہ ضرور بولوں گا کہ یہاں وائلڈ لائف کا پاپولیشن بہت ہی ضرور سے زیادہ پوزیشن اچھے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ کی کیونکہ ہم اس کا حفاظت کر رہے ہیں بیسکلی لوگ کافی سمپل مذہبی ہیں اول تو بدھ موسٹلی پیپل آف بدھسٹ ہیں اور وہ اہنسا پرمودرما نان وائلنس پتن ان چیزوں پہ یقین کرنا اور سیکنڈ یہاں جتنے مسلم بھی ہے بدھ سے مسلم بنائے ہوئے ہیں جانوروں کو بچانے ان کی نسل کو بچانے اور بڑھانے سے فائدے تو ضرور ہیں کچھ نقصان بھی ہیں آپ کو ذاتی طور پہ علم ہے وہ تو ہوتا ہی جی جہاں فائدہ وہاں نقصان ہوتے ہیں کس طرح کے نقصان نقصان ابھی ہمارے پاس یہ وائلڈ ایس ہے جی جو جنگلی گدیں ہیں جو ابھی جس کا ایک دوسرے ریس راجستھان میں ہے تو اس کا میٹ تو لوگ کنزیوم نہیں کرتے ہیں بیکاز اس جانور کو کلچرلی پروٹیکشن ملا ہے اور کوئی کسی نے اس کا میٹ کھا لیا تو وہ بدنام ہو جائے گا فلانی آدمی گدھے کا میٹ کھا رہا ہے تو کوئی اس کو کھاتا ہے نہیں تو اس کا پاپولیشن اتنا بڑھ گیا کہ ابھی ہمارے چنگھان جو لداخ کے لیے مین پشمینہ اول میٹ وغیرہ کا سورس ہے تو لوگ کمپلین کر رہا ہے مجھے یاد ہے کہ ہم دریائے سندھ کے کنارے سفر کر رہے تھے ایک گاؤں میں جس کا نام شاید نانگ تھا کسی مسلمان دکاندار نے ایک بکری اور ایک بھیڑ سبا کی تھی آنن فانن علاقے میں خبر پھیل گئی کہ جانور سبا ہوئے ہیں اور دیکھتے دیکھتے ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے اور سارے گوشت کا ذرا سی دیر میں صفایا ہو گیا وہیں ہم نے دریا کے کنارے وہ محل دیکھا جو لداخ والوں نے دلائی لاما کے لیے بنایا تھا بے حد سادگی سے رہنے والے لوگ ہیں مگر دلائی لاما کے آنے کی خبر میں خوشی سے ایسے دیوانے ہوئے کہ ان کے چند روز کے قیام کے لیے چمکتا دمکتا محل کھڑا کر دیا دلائی لامہ بھی کوئی غیر نہیں ہے انہی جیسے ہیں محل دیکھ کر اس میں رہنے سے صاف انکار کر دیا اور جب تک رہے عام لوگوں کے معمولی مکانوں میں رہے اب وہ محل خالی پڑا سائیں سائیں کر رہا ہے میں لداخ میں پانچ دن رہا اور علاقے کے لوگوں کا رنگ مونجھ پر بھی چڑھنے لگا ایک روز دریا کے کنارے ٹھنڈی ٹھنڈی چمکدار ریت پر بیٹھ کر احباب کے ساتھ کھانا کھایا اس کے بعد جب منہ دھونے اور کلی کرنے کا وقت آیا تو پانی ایک برتن میں بھر کر دریا سے دور لے گیا اور وہاں منہ ہاتھ دھوئے جی نہیں چاہا کہ ایسے صاف شفاف پانی میں میرے ہاتھوں کوئی کثافت شامل ہو ہاں تو لداخ والوں کی باتیں ہو رہی تھیں سردیوں کی راتوں میں اب بھی گھروں کے اندر آگ جلا کر بیٹھتے ہیں اور داستان گو آ کر لمبی سی ایک داستان کہتا ہے اس روز اکبر لداخی دلچسپ باتیں بتا رہے تھے اور لداخ میں قصے کہانی داستان اور رزمیہ کا ذکر چھڑا تھا کہنے لگے رزمیہ کا جہاں تک تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ لنگ رم کے سر کا رضمیہ آپ کسی بھی رزمیہ کے مقابلے میں پیش کر سکتے ہیں اور وہ ایک بہت بڑا ایپک ہے اسی طرح یہاں پہ اور بھی بہت سارے داستانیں ایسی ہیں جو راتوں کو داستان کو سردیوں کے دن آگ جلا کے پر کھانا کھا کے ہفتوں مہینوں ایک زمانے میں اپنے سامعین کو اور قارین کو سنایا کرتے تھے ایسا ہوتا ہے؟ گیا جی بالکل میں نے اپنی جوانی میں بچپن میں دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی داستان کو آتا تھا اور اسے بڑی عزت کی جگہ پہ بیٹھا کے لوگ داستان سنتے تھے یا جو جیسی ہماری داستان میں امیر حمزہ ہے قریب قریب ویسی ہی تبت اور لداخ والوں کی داستان میں کیسر ہے بیچ میں قصہ گو بیٹھا ہے اس کے گرد مجما ہے اور داستان یوں جاری ہے جیسے دریا بہا جا رہا ہو اور سننے والے جذبات کی رو میں ادھر بہے چلے جا رہے ہوں جدھر داستان کو انہیں لے جا رہا ہے اس کی آواز میں آواز میں کر وہ نعرے لگاتے ہیں اور کبھی اس کے گانے میں شریک ہو کر خود بھی گانے لگتے ہیں کہتے ہیں کہ کیسر کی داستان جو لکھی گئی ہے اس کے پچیس سے زیادہ باب ہیں اور دس ہزار سے زیادہ صفے ہیں شروع میں کیسر کی پیدائش بچپن جوانی شادی اور تخت نشینی کا حال بیان کیا گیا ہے پھر محمد ترکستان کی کہانی ہے اس کے بعد اس کے دوسرے مارکوں کی داستانیں اور اس کے سورماوں کی فتوحات بیان کی گئی ہیں کیسر کی پیدائش کا واقعہ بہت دلچسپ ہے ہوا یہ کہ علاقے کے لوگ ایک سردار کی تلاش میں تھے انہی میں سے ایک بڑا شخص ایک روز پہاڑ پر بکریاں چرا رہا تھا اس نے ایک عجب منظر دیکھا ایک سفید پہاڑ کے شکم سے ایک سفید جانور اور ایک پہاڑ کے اندر سے ایک سیاح جانور نکلا اب وہ سیاح جانور غالب آنے لگا بوڑھے چرواہے نے سن رکھا تھا کہ سفید جانور دیوتا اور سیاح جانور راکس ہوتا ہے بوڑھے نے گوپن چلا کر سیاح کو ہلاک کر دیا اب وہ سفید جانور دیوتا کے روپ میں ظاہر ہوا اور اس نے گڑریے سے کہا کہ بول تیرے من میں کیا ہے گڑھے گڑریے نے اس سے ایک سردار مانگا دیوتا یہ وعدہ کر کے چلا گیا کہ وہ اپنے ایک بیٹے کو زمین پر بھیج دے گا واپس آگاش پہ, پہ پہنچ کر دیوتا نے اپنے سب سے بڑے بیٹے سے کہا کہ وہ زمین پر چلا جائے لیکن اس نے صاف انکار کر دیا منجلے بیٹے نے بھی ٹکا سا جواب دے دیا لیکن سب سے چھوٹے بیٹے کیسر نے جواب دیا کہ میں اونچائی سے گرنے والے پتھر سے تو بھاگ سکتا ہوں لیکن ماں باپ کا حکم نہیں ٹال سکتا دیوتا نے خوش ہو کر کیسر کو برث کے چھوٹے سے اولے کی شکل میں زمین پر اتارا وہ اولہ جا کر دیوی کی چائے کی پیالی میں گرا اور پھر کچھ سے بعد دیوی کے بطن سے کیسر پیدا ہوا یوں کیسر کی داستان آگے رکھتی ہے اور یہ داستان شجاعت کے ایسے گیتوں سے بھری پڑی ہے لداخ کے گیت بھی خوب ہوتے ہیں وہ محبوب اور اس کی زلفوں اور رخساروں کے گیت نہیں ہوتے لداخ کے لوگ گیتوں کے بارے میں مجھے لے کے سپرنٹینڈنٹ پولس حسن خان صاحب نے بہت دلچسپ باتیں بتائیں میں پوچھ رہا تھا کہ لداخ کے لوگ گیت کیسے ہوتے ہیں کتنے پرانے ہیں اور محفوظ کیسے کیے جاتے ہیں جی آ, یہاں کے جو لوک گیت ہیں لداخ کے وہ بھی بہت ہی قدیم بہت پرانے زمانے سے جو لوگیت گیت ہے اس کا کوئی اسکرپٹ وغیرہ لکھ کے کتابوں کی صورت میں ابھی تک بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے لیکن یہ صدیوں سے سینہ بہ سینہ چلے آ رہے ہیں تو ان لوگیتوں میں بھی ہمارے یہاں کے جورافی حالات جو ہیں یا تواریخی پس منظر ہے وہ سب ان چیزوں میں جھلک آپ کو ہر لوگ گیت میں ملیں گے جس طرح سے ہر علاقے میں باقی ملکوں کی بھی نظر آتے ہوں گے میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ہمارے یہاں جو کہ یہ ٹھنڈا علاقہ ہے یہ پورا علاقہ برف سے تقریباً آٹھ مہینے تو ڈکے ہی رہتے ہیں تو یہاں پر کوئی جیسے فوک یہاں کے سانگس ہیں ان میں برسات کی تعریف بارش کی تعریف یا ساون کی تعریف چیزیں کچھ قسم کی چیز بالکل نہیں ہے یہاں تعریف ہے تو ایک لمبے دھوپ کی گرم دھوپ کی اور یہ برستے ہوئے جو ندی نالوں میں برف پگھل کے جو پانی آتی ہے ان کی تعریف ہے اور جو بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں پاسز ان کے کھلنے کے ٹائم کی تعریف ہوتی ہے کہ یہ کب کھل رہے ہیں تاکہ ہم دوسرے جگہوں میں جاتے ہیں دوسرے جگہوں کے لوگ آتے ہیں جو گیت سنے ہیں اور اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی ہے اس میں محبوب کا اور معشوق کا ذکر بہت کم ہے اور اپنے دروازوں کا اور مکانوں کا اور شہروں کا اور مندروں کا اور سڑکوں کا اور راستوں کا ذکر بہت ہے جی ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ جو محبوبوں کا ہو یا جو آپ کو ہمیں اردو شاعری میں ملتا ہے یا دوسروں میں گلو بلبل بل اور اس قسم کی چیزوں کا وہ یہاں اس قسم کے ہیں لیکن وہ بہت خوبصورت طریقے سے ایک انداز سے گائے جاتے ہیں جس میں اگر ہم گھر میں ماں بہن بیٹی وغیرہ سب مل کے بھی گائیں اس گانے میں ہاں وہ عشق معشوقی کا گانا بھی کیوں نہ ہو لیکن وہ اس مہذبانہ طریقے سے ہے کہ اس میں کسی قسم کی وہ نظر نہیں آئیں گے تو باقی یہ دروازوں کا تعریف جو ہے تعریف آپ اب دیکھ لیجئے گمپوں کی تعریف میں بہت گیتے ہیں گلوں کی تعریف میں بہت ہیں اور ان کے بنانے والے کاریگروں کی تعریفیں کی ہوئی ہے جن کاریگروں نے ان چیزوں کو ان عمارتوں کو بنائے ہوئے ہیں اسی طرح پہاڑوں کی تعریف بہت ہے جہاں سے کہ ہمیں سورس آف واٹر پانی کا ذریعہ ملتا ہے اور گلیشیئرس کی تعریف ہیں گنگ سے سنگھی ہم بولتے ہیں ان کو گلیشیئرس کو کیتا اور ان کی تعریفیں اتنی کی ہوئی ہے کیونکہ یہ سب انسانی جو جو حالات جو انوائرمنٹ جہاں رہتے ہیں اس کی ترجمانی زیادہ اس چیزوں میں کی ہوئی اور ان یہاں کے لوگوں کو زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑوں سے قلوں سے گمکوں سے راستوں سے انہیں سے زیادہ واسطہ ہے یہ تھے لیہ کے سپرنٹینڈنٹ پولیس حسن خان صاحب جو وہاں کے لوگ گیتوں کے بارے میں مجھے بتا رہے تھے اور آج کی اس گفتگو کو لداخ کے ایک گیت کے ترجمے پر ختم کرتا ہوں اس اونچے آسمان کو اتنا اونچا کس نے اٹھایا مشرق کو مغرب سے اتنا جدا کس نے کیا بلندیوں اور پستیوں میں یہ دوری کس نے ڈالی وادیوں کے نشب و فراز کا احساس کس نے دلایا یہ قلعے یہ مکان کس نے کھڑے کیے یہ گھر یہ چولہے یہ سب کس سے ہیں آسمان کی اونچائی کا احساس چاند سورج نے دلایا مشرق سے مغرب دور ہے تخت پر بیٹھے سورج نے بتایا بلندیوں اور پستیوں میں یہ فاصلے بوتوں سے ہیں جو برستی ہیں تو بھگو ڈالتی ہیں وادیوں کے نشیب و فراز کا تصور ہوا سے ہے جو اوپر جاتی ہیں تو یک ہو جاتی ہیں یہ قلعے یہ بستیاں بادشاہوں اور وزیروں کے دم سے ہیں مگر جو ہم سے ہے وہ ہمارے یہ آغوش جیسے گھر اور یہ گرم گرم چولہے ہیں ہم سے ہم جو ہاتھ پٹانے والے ہیں ہم جو ساتھ نبھانے والے ہیں